بسم الرحمن ورحیم اللہ صحمد السلام البت فضائل سلسلہ درسینہ درس نمبر دس پوتی جون حاصم رحمدانی فضائل الودیث شعبہ ساداد نامینہ حدیث نمبر اٹھائیس انتیس اور تیس پہ تجموعی تیر خنمچن کا تھنچن تو حدیث نمبر اور یہ یعنی لتما شوبیہ حدیث گاؤں میں مولانا مولا کے نام حضرت امیر کبیر شخص تو مولانا سلب کال چسف رسول کا سلب منابغاز اولادی جو شخص بھی مجھ محمد کا اولادوست بغوز کرے بغز رکھے عداوت رکھے سوچی سام محمد اولاد بغذ بغض بیچنا ہے حشر اللہ بلقم الخص خدا سلطاند. دان حشر خوجھوں یوم القیامت قیامت کے دن اس کو معشور کریں گے بین المنافقین منافقین کے درمیان جو بندہ المحمد محمد سے اولاد محمد محمد سے عائمِ البید سے چاد ماسمین سے بارہ امام سے اور ان کے اولادوں سے دشمنی کرے گا بہت عداوت کرے گا تو ان کو کال قیامت میں اللہ تعالیٰ حشرہ اللہ معشور کریں گے قیامت میں یوم القیامت قیامت کے دن بے نمنافقین منافقین کے درمیان یعنی اس سے یہ رہا ہے کہ یہ لوگ منافع کے میں چلے جائے گا یعنی حقیقت میں اہل بیت سے دشمنی نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو منافق ہیں اسلام کے اندر یعنی نفاق کے لباس میں جو ہیں اسلام کے لباس میں اندر ان کو لے کے پھرتے ہیں تو دونوں متوا علی محمد سے سچے مومن جو پیامبر گھر فرمان بل لبک کہنے والا ہو وہ کبھی بھی آل محمد سے دشمنی نہیں کریں گے یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتا ہے اور انتیسویں حدیثیت اور بحض علیہ السنتان یہ بھی ممرض علیہ السلام کے توفیق سے نقل کر رہے ہیں فرماتا ہے قال علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلم اللہ کے نوین حرما الویل ویل ہے ہاں جی افسوس ہے ہلاکت بربادی علی ظالم اہل بیتھی ان لوگوں پر جو میرا البیت پر ظلم کرتا ہے جو لوگ میرے پر ظلم کرتا ہے ان کے افسوس ہے عذاب ہوں مالمنفقین ان لوگوں کو اق میں منافقین کے ساتھ ان کو عذاب کیا جائے گا ف در کل اسل بن عنار کے سب سے نچلے طبقے میں کیونکہ منافقین کے بارے میں قرآن بابر بھی اللہ نے فرمائے نلمنافقین فدر قلبنار من منافق میں شک کے آخری طبقے میں ہوں گے تو اللہ کے نبی فرماتا ہے جو لوگ میرے الویت سے پر ظلم کرے گا ہاں ان کے لیے افسوس ہے اور ان میں وہ منافقین کے ساتھ جہنم میں ہوں گے یعنی جہنم کے آخری گاٹے میں ہوں تو آزادین حدیث کو ہم سامنے رکھیں تو البیت سے دشمنی ان کے اولاد سے دشمنی کتنی خطرناک چیز سے لہٰذا جتنا ہو سکیں جو ہے ہمیں ان سے ہم عزت و احترام سے اور رسول اللہ کی محبت میں ان سے محبت کریں علمہ علیہ السلام کے اولاد ہونے کے ناطے ان کا احترام کریں ان کا محبت کریں ان کے اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے لیکن جب وہ مسلمان ہیں اسلام کے دائرے میں ان کے اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ آج بھی ہمارے درمیان میں جو اسادات نظام ہیں اور جب اسلام کے مسلمان ہیں تو ہمیں ان کا رسول اللہ کے خاندان سے ان کا نسبت ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کو احترام دینا ان کو جو شرن جو بھی ان کے حقوق ہیں ہاں جی وہ انہیں دینا ان کو عزت حرمت کرنا یہ سب جو ہے اسے ان سے محبت کو زمرے میں آتا ہے لہٰذا ہمیں ان سے جن ہو سکے محبت محدت کریں یہی ہمیں کل فائدہ مند تو کیونکہ ہم اللہ کے نبی کے محبت میں ان سے محبت کریں گے آئمہ کی محبت میں اللہ کی محبت میں کریں گے لہٰذا ہم تو ہر صورت میں فائدہ میں ہیں یا ہمیں جو ہے عالم محمد سے چونکہ عالی محمد شاہدم دوستی محبت رسول اللہ سے دوستی محبت کا اظہار ہے اس لیے ہمارے لیے نجات کا ذائرہ ہے اور تیسویں حدیث جو ہے امام حسین علیہ السلام کو جن لوگوں نے شہید کیا اور اس کے سزا بیان کریں اس حدیث میں یہ بھی موم علیہ السلام سے نقل ہے کالا ممرض فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا قاتل الحسین ابن علی علا امام حسین ابن علی کا جو قاتل ہے فی تابوت منار من یہ آگ کے ایک تابوت میں ہوں گے ہاں جی علیہ نصف و عذاب آہل النار کہ اس کے اوپر تمام جہنمیوں کا پورا آدھا عذاب اس کے اوپر ہوگا یعنی جتنے عذاب جہنمیوں کے اوپر ہوگا اس کا آدھا عذاب اس کے اوپر ہوگا عذاب اہل النار و سقر اور جہنم کی حتیٰ یا کافی قار جہنم یہاں تک کہ یہ آدمی گرفت ہاں جی یہ جو ہے گرفتار ہوگا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یعنی قار جہنم اور جہنم کے آخری طبقے میں اس کو ڈال دیا جائے گا عطا یا کافی قار جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس کو ڈال جائے گا ڈالا جائے گا والن اور اس شاذ کے لیے ایسی بدبو ہوگی کہ اس کی بدبو سے یتا وضل النّع اللہ ربی کہ جہنمی لوگ دوسرے جہنمی لوگ اللہ کے میں پناہ مانگیں گے من شدت ری حنت اس شاہ سے آنے والے اس بدبو کی شدت سے کہ یہ سے اتنی شدید بدبو آ رہیں گے اور وہ پریشان ہوں گے کہ جو ہے یہ کتنی خطرناک بدبو ہے اس سے وہ لوگ جہنمی لوگ اللہ کے میں پناہ مانگیں گے واہ وہ خالد اور یہ بند جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ذائقہ العذاب العلیم اور دردناک عذاب کو چکھتے رہیں گے اور لا فترسعت اور ایک لمحے قلبی اس سے اس عذاب کو ہلکا اور کم نہیں کیا جائے گا اور یس کا من جہنم اور اس کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے گا اور پھر شاید کسی نے سوال کیا رسول اللہ سے لکھنے بھی کیا سچ مجھ ایسا سزا ہوگا اس کو ہاں جی تو ہاں جی پالو جو کہا کہ بلا لہو من اللہ داوی ہاں جی ہاں ان کے یادیں وہ پیشہ شروع لوکے نے ہاں اس کے لیے ایسے ہی عذاب ان کو ہوگا کالو بلا انہوں نے کہا لہو اس اچانوی کے لیے من الذاب اس کو ایسے ہی عذاب ہوں گے ان کو سوال ہو رہے سوال کے جواب کی شکل میں بتا لیا لوگوں سے جی اس منان ہاں جی اضمینان کے لح ہاں اس بندے کے لیے ضرور ایسے ہی ثواب ہوگا ایسے ہی عذاب ہوں گے تو توجین گرامی جہاں عال محمد کے دشمن حسن کربلا ابن مولا محمد حسین آپ کے شہید کرنے والے ہاں جی ہاں کیا صاحب اعبان شہید کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے کہ منافقین کے ساتھ ان کو مشہور و مشہور ہونے جانب کے سب سے نجلے طبقے میں مشہور ہونے اور ان کے ان سے آنے والے بدبو سے اہل جہنم بھی بیزار ہیں اور اللہ حضور میں پناہ ہمارے ہیں تو ہمیں اللہ ہم میں اللہ تعالیٰ کے درواز میں دعا کرتا پر پروا نگار عالم میراملہ محمد نال محمد دامن لٹل گئی ان نیرن جیسے سچی دل و زبان دونوں سے محبت محدت کی گئیں توفی شذب شاء اللہ اور تمام مسلمان کو نظاندہ ہنسوں دامن لچلط بھی توفی شذب شاء اللہ اور یہ گا عملہ جہانوے میں شناۂ نجات شزبِ شاء اللہ آمین رب العالمی